بسم اللہ الرحمن برحمن الرحمہ الحمد اللہ علیہ وحم محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سہیل الشب اور صاحب کو والی بات صحیح باقی تمام سامین بخار گرم برادر صاحب کو شموسن وارثی سمجھ کر ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سعدہ نمبر پانچ سو اکسٹھ اور لکھ دو سو تین ہے پانچ سو اکسٹھ دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کہ کی تعداد ہے دو سو تین جو ہے اوید فتحیہ کے اندر اس تعداد ہیں اوید فتح میں ہم لوگ آسماء الحسنہ کے حصے میں اس میں یا رحمان و یا رحیم جو تیسرا اور چوتھا عسمِ اعظم ہیں ان کے بارے میں ہماری توضیحات ہیں اور لغت کے حوالے سے ان کلمات کی مختلف علماء ان کے بارے میں رحمٰن گھر میں جو لغوی تحقیق کیا اور ان سے جو معنی معفوم اخذ کیا ہے توضیحات دی ہے وہ عربی زیر فاص بحث ہے تو اسی سلسلہ میں کل جو ہے عالم کتاب میں صبح ہے حامیض ہے کچھ توجعات نقل کیا تھا آج جو ہے کتاب ہے آئین بندگی و نیائش اس نام سے جو کہ اس کا اصل ادت الدائی ہے طالی شیخ احمد بن فعاد علی علامہ فعد علی شاست علیہ السلام کا فکر میں استاد ہے اب نے فک تعلیم حاصل کیا ہے علومی علوم شریعت علوم اور آپ کے ایک بیٹا ہے اس کا نام شیخ احمد تھے اس نے یہ کتاب لکھی دعاؤں کا ایک کتاب ہے اس کتاب میں بھی آسما الحسنہ کے بارے میں ایک چپٹر ہے تو اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں فارسی میں آصل عربی میں لیکن اس کا ترجمہ فارسی میں کیا ہوا ہے. تو یہاں فرماتے ہیں الرحمان کس کہتے ہیں فرما رحمان کیسے کہ کی برتمامی خلقش رحمت دارات رحمان اس کہتے ہیں جو تمام محلوقات پر اس کی رحمت ہو ہاں جی تب اس کی رحمت تمام محلوقات کے لیے عام ہو چوں او صاحب رحمت چونکہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کا مالک ہے کہ ہمیں محلوقات در روزی و وسائل زندگی شوں در بر میں گرا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صاحب رحمت ہے کہ اس کی رحمت جو ہے تمام محلقات محلوقات کو ان کی روزی ان کو روزی پہنچانے میں اور تمام وسائل زندگی ان کی تمام زندگی کے باقاعدہ عوام سمرار کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہیں ان سب کو اللہ کی یہ رحمت شامل ہے اور اللہ کی اس رحمت رحمانی کی برکت سے تمام معلوقات کو وجود ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہر روز کی جو ہے روزی اور تمام ضروریات زندگی ان کو اسی اس میں رحمت کی برکت سے ملتی رہتی ہے تو یہ رحمت عام اور اللہ کی یہ رحمت عام جو اس میں رحمان کی برکت سے ہر شے کو ملتی ہیں یہ رحمت عام مومن و کافر صال و فاصل جاوی تو اللہ کی یہ رحمت جو ہے ہاں جی رحمت عام مومن و کافر صال و فاصل رائے شامل میں سب کو شامل ہے سب کو اللہ نے وجود بخشا اس میں رحمان کی ورکت ہے سب کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں اور اس کی زندگی کے بقا کی تمام ضروری وسائل اس کو پہنچاتے ہیں اس میں اللہ مومن کا پھر سال فاصل میں فرق نہیں کرتے ہیں سب کو پہنچاتے ہیں تو اس نے پیدا کیا اس کے کی بقا کے وسائل بھی خود پہنچاتے ہیں اور الرحیم جو ہے رحیم سے ہے الرحیم نسبت بومن الرحیم جو مومنوں کے ساتھ ہیں وہ ان رحمت خود احتساس داد قمی فرمت اور اللہ نے اپنی اس رحمت رحیمی کو ہاں اس میں رحیم سے جو رحمت کائنات کو ملتی ہے اس رحمت کو اللہ نے مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے ہاں جی اس رحمت کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن باغ میں خود فرماتا ہیں وکا نبل مومن رحیمہ شرح احضاب آد نمبر تینتالیس میں ہے اللہ فرمت اللہ کے ذات مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے یعنی خداون با مومنان مہربان ہے اللہ مومنوں کے ساتھ مہربان ہے تو یہ میرا مہربانی یہ رحمت اللہ کے اسم رحیم کے برکت سے جو رحمت پھیلتی ہے موجودات کو پہنشی یہ رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے فرمائے کانب المومن رحیم ہے رحمان فرمائے رحیم فرمائے پھر فرماتے ہیں رحمان و رحیم جو شیغۂ مبالغہ نے اس کتاب میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا یہ کے سگائے یعنی رحمت میں بہت زیادہ رحمتوں والا ہے جی اور ہمیشہ رحمتوں والا رحمان یعنی سب سے زیادہ رحمتوں والا اور رحیم ہمیشہ رحمت فرمانے والا سب سے زیادہ مقدار میں ہمیشہ رحمت فرمانے والا تو یہ تو شیغائے مبالغہ نہیں مبالغہ شیغائے رحمت مشتاق باشن اور یہ دونوں جو اس میں رحمت ان سے مشتاق ہے اس میں رحمت ان سے یہ دونوں اسم رحمان رحیم بنا ہے فرماتے ہیں اور خود رحمت یہ رحمت خود بہ مانا نعمت ہے فرماتے اور رحمت جو ہے نعمت کے معنی میں ہے اس لیے خدا و مطالع مفر اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی کے بارے میں عما ارسلم کا اللہ رحمت العالمین شرح امبیامبر ایک سو سات ہے یہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یعنی نعمت بنا کر بھیجا نب ہے صادم ترا جز رحمت ہی برائے دو جہان عالمین تو یہاں پر یعنی ترا بےعنوانی نعمت ہی برائے عالمین اے محمد ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے ہاں نعمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا وجود سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اب آبائے فرماتے ہیں مجید اسی کتاب میں غیر اضد اقدا سے الہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگران رحمی تمام اللہ کے علاوہ دوسرے موجودات کو بھی انسانوں کو بھی فرشتوں کو بھی ان کو جو ہے رحیم نامد نامد فرماتے اللہ کے علاوہ دوسرے موجودات کو بھی رحیم نام رکھ سکتے ہیں جب وہ کچھ نہ کچھ رحمت سے متصر ہو لیکن رحمان خیر لیکن رحمان نہیں چوں رحمان یعنی کیسے کہ کی ہاں جی رحمان کا معنی لکھا ہے یعنی وہ شخص وہ ذات کیسے کہ کی بر برداشتہ نے گرفتاری ہاں بر برداشتہ نے دور کرنے میں برداشتہ نے ہٹانا دور کرنا گرفتاری یعنی آفاظ و بلیات وہ ہر قسم کے مصائب تو ان کو اٹھانے میں بندوں سے قدرت داشت باشد قدرت رکھتا ہو رحمان کا معنی یہ رحمان کے معنی جو ہے ہر کسی کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں لیکھی رحمان کا معنی یہ وہ ذات کر سکے کہ کی برد برداشت نے اٹھانے گرفتاری ہاں اٹھانے کے لیے اٹھانے میں گرفتار گرفتاری فارسی گرفتاری میں گرفتاری اردو میں آبھات و بلیات ہر قسم کے مذاہب ان کو بندوں سے اٹھانے میں ہٹانے میں قدرت داشتہ شاید قدرت رکھتا ہو دو پینے پھر وہ حالانکہ مخلوقات کے رحیم ہیں لیکن وہ مخلوقات جو رحیم ہیں اس میں رحیم سے متصف ہیں قدرت برداشتہ نے وہ تو اٹھانے پہ قدرت برداشتہ ہاں جی بلا ہر, ہر ان کے بلا و گرفتاری رہ نہ لیکن جو ہے کھانے لگتی لیکن جو ہیں جو لوگ جو ذوات متصف ہیں رحیم سے وہ ہر ان کے بلاؤں کو اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتا لہٰذا رحمٰن صرف اللہ کے ساتھ ہارے مزید جو ہے قرآن و باران ہم رحمت اللہ میشو اس کتاب میں فرمائے قرآن اور بارش کو بھی جو ہے رحمت کا نام دیا ہے قرآن اور بارش کو بھی رحمن کھا کھانے ہاں وہ انسان نا انسان نازک دل نیز ہاں جی نازک دل انسان کو بھی رحیم گوئیں رحیم کہتے ہیں چمب خاطر نازک دل یاس کیونکہ یہ بندہ جس کا دل نازک ہے رحیم ہے اس کے اندر بڑی شفت ہے کیونکہ یہ بندہ رحمت بشیا دارت جس کا دل رقیق ہے باریک ہے یعنی جس کے دل میں نرم دلی ہے وہ رحمتیں بیشار دھر اس کے اندر بہت بڑی رحمت ہے اس لیے کہ کم ترین حد حدس اور جس دل میں رحمت ہے اس کی کم ترین حد یہ ہے کہ وہ دعا کردہ کسی کو جب تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دعا کرنے میں ورنہ رہا شدہ کسی کو تکلیف میں دے کر خود پریشان ہونے میں ہاں جہ یہ بندہ جو ہے پیش پیش ہے وہ ہو جاتی ہے یعنی پھر کم ترین حد حدس رحیم ہونے کے دل میں رحمت ہونے کی ایک کم ترین ہے دعا کر دعا کرنا و ناراحت برائے دگرانت دوسروں کو تکلیف میں دے کر خود پریشان ہونا یہ اس دل میں رحمت ہونے کی علامت ہے وہ شخص رحیم ہونے کی علامت ہے اماں رحمت بے معنی رکت قلب ہاں جی دل نرم ہونے کے معنی میں رحمت جو بن رکھتا تھا کالب ہے دل رقیق ہونا دل بہت زیادہ نرم ہونا یہ معنی جو ہے دربار و خدا و معنی نظر خدا کے بارے میں یہ معنی مناسب نہیں ہے رحمت کا یہ معنی کیونکہ چوں اور جسم نظر کیونکہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے دل جو ہے جسم کا حصہ ہے خدا کا کوئی جسم نہیں ہے تو دل بھی نہیں ہے جو معلومات رکھتے ہیں لہٰذا اللہ کے بارے میں جب اللہ رحمان ہے تو اللہ جو ہے رکت قلب رکھتے ہیں بولنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے جسم ہے تو رکت قلب دل کے نرمی مفہوم نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے بارے میں جب فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مراد بلکہ وہ ایجاد نعمت برائے خلقی بلکہ اللہ کے لئے جب رحیم بولتے ہیں تو کیا ہے نعمتوں کو ایجاد کرنا یعنی ہاں جے اور محلوقات کے برائے خلق و دف بلاحا آسانت اور بندوں سے بلاؤں کو دور کرنا بندوں کے لیے نعمتیں ایجاد کرنا موجود میں لانا کہ کہ اللہ کے قانون ہے تو اس معنی میں ہے اللہ کے بارے میں رحمت ہم اللہ کے بارے میں رحمت بنی رقط قلب معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ اللہ جسم میں رکھتا ہے قلب جسم کیسا ہے پس معنی کی بھی توانا شامل ہے ہر دو قسم رحمان اور رحیم گرد بس وہ معنی جو اللہ کے بارے میں ہاں جی وہ مانا جو شامل اور رحمٰن الرحیم دونوں کو شامل ہو وہ یہ ہے اینس کے رحمت یعنی ہاں جی رہا یافتاً تو رحمت یعنی رہا یافتن از اقسام آفات نجات پانا ہر قسم کے آفات سے نجات دلانا ہر قسم کے آفات سے و دن خیر اور پہنچانا خیر کا ہر قسم کے خیر کا بے نیاز مندان اللہ کے محتاجمن بندوں کو تو رحمت جو کہ شامل رحمان اور رحیم دونوں ہیں اور اللہ کے بارے میں جو معنی مناسب ہے رحمان اور رحیم سے جو رحمت جس رحمت سے رحمان و رحیم اخذ ہوا ہے وہاں رحمت جو اللہ کے بارے میں مناسب ہے وہ یہ ہے رہا یافتہ اقسام میں آفات ہر قسم کے آفاتوں سے نجات دلانا چھٹکارا دلانا اور رسانیداً خیر اور پہنچانا اللہ کے معلقات ہر فن کی بلائی بے نیاز مندان محتاج مند لوگوں کو تو خاصے کی یہ بارت جو ہے کتاب فوق یعنی یہ ادت و دائی یہ کہ صفحہ نمبر پانچ اور ہاں جی پانچ اور چھ میں ہے ساری صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹھ میں ہے پانچ سو پینسٹھ پانچ سو پینسٹھ میں ہے اس کتاب کی اس میں انہوں نے فارسی زبان میں جو ہے اسے رحمت کی توضیح دی ہے رحمت کا کیا معنی ہے رحیم کے کیا معنی ہاں جی اس کے اسی کے شوی تعریف پہلے مصباح کا حویث بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اسی کی شوی یہاں پر بھی آ چکا ہے اب اس کے بعد جو ہیں توضیحات آ اس اس میں سمحمان اور رحیم کا کتاب عصری لاجی کی کتاب شرک و شراز میں اور عرحانی طور پر اس قسم کے ایک الگ تقسیم کرتے ہیں اس سے معنیٰ کرتے ہیں اس کو کیونکہ عرفانی اصطلاح ہے تجلی رحمانی اور رحیمی ہاں جی اور تجلی عام و خاص اس عرفانی اصطلاح میں بیان کریں وہ آج کے جس میں چونکہ کلیئر نہیں ہوگا اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں یہ چپٹر کل کے بعض میں رکھوں گا